عذاب أليم وما لهم من ناصرين بے شک جو لوگ اپنے ایمان کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی یہی گمراہ لوگ ہیں ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے گویا فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا یہی لوگ ہے جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیںتوں کی تفصیل سماعت کیجیے حالت نزا یعنی مرتے وقت توبہ قبول نہیں ایمان کے بعد کفر کرنے والوں کو پھر اسی کفر پر مرنے والوں کو پوردگار عالم ڈرا رہے ہیں کہ موت کے وقت کی تمہاری توبہ قبول نہ ہوگی جیسے اور جگہ ہے ولی ستی تو آخری یعنی آخر دم تک یعنی موت کے وقت تک گناہوں میں مبتلا رہنے والے موت کو دیکھ کر جو توبہ کریں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں اور یہی یہاں ہے کہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور یہی لوگ وہ ہیں جو راہ حق سے بھٹک کر باطل راہ پر لگ گئے ابن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے پھر مرتد ہو گئے پھر اسلام لائے پھر مرتد ہو گئے پھر اپنی قوم کے پاس آدمی بھیج پوچھوایا کہ کیا اب ہماری توبہ ہے انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا اس پر یہ آیت اتری اس کی اسناد بہت ہی عمدہ ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کفر پر مرنے والوں کی کوئی نیکی قبول نہیں گو اس نے زمین بھر کر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہو نبی سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان جو بڑا مہمان نواز غلام آزاد کرنے والا اور کھانا دانا دینے والا شخص تھا کیا اسے اس کی یہ نیکی کام آئے گی جب کہ وہ جاہلیت ہی میں مر گیا تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں اس نے ساری عمر میں ایک دفعہ بھی رب اغفر قطی عط یوم الدین نہیں کہا یعنی اے میرے رب میری خطاوں کو قیامت کے دن جس دن کے بدلہ دیا جائے گا بخش دیجیے جس طرح اس کی خیرات نہ مقبول ہے اسی طرح فدیہ اور معاوضہ بھی جیسے اور جگہ ہے ولاََقب المن ہے عدل ولا تنفا ہے ان کافر و مشرقین سے نہ بدلا مقبول نہ انہیں سفارش کا نفع اور فرمایا لنفی ولاخل اس دن نہ خرید و فروخت ہے نہ مودت و محبت اور جگہ ارشاد ہے انلدینہ کفر یعنی اگر کافروں کے پاس زمین میں جو کچھ ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو پھر وہ اس سب کو قیامت کے عذابوں کے بدلے فدیہ دیں تو بھی نا مقبول ہے ان کافروں کو ان تکلیف والے المناک عذابوں کو سہنا ہی پڑے گا یہی مضمون یہاں بھی بیان فرمایا گیا ہے بعض نے ولا افتدا کی واؤ کو زائد کہا ہے لیکن واو کو عاطف کی ماننا اور وہ تفسیر کرنا جو ہم نے کی بہت بہتر ہے واللہ عالم پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے کفار کو کوئی چیز نہیں چھوڑا سکتی گو وہ بڑے نیک اور نہایت خرچیلے ہوں گو زمین بھر بھر کر سونا اللہ کی راہ میں لٹائیں یا پہاڑوں اور ٹیلوں کی مٹی اور ریت نرم زمین اور سخت زمین خشکی اور طریقے ہم وزن سونا عذابوں کے بدلے دینا چاہیں دے مسد احمد میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جہنمی سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ زمین پر جو کچھ ہے اگر تیرا ہو جائے تو کیا تو اس سب کو ان سزاؤں کے بدلے اپنے فدیے میں دے ڈالے گا وہ کہے گا ہاں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں نے تجھ سے بنسبت اس کے بہت ہی کم چاہا تھا میں نے تجھ سے اس وقت وعدہ لیا تھا جب تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا لیکن تو بغیر شرک کیے نہ رہا یہ حدید بخاری اور مسلم میں بھی دوسری صنعت کے ساتھ مروی ہے مصرد احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک جنتی کو لایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہو تم نے کیسی جگہ پائی وہ جواب دے گا اے اللہ بہت ہی بہتر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اور جو کچھ مانگنا ہو مانگو دل میں جو تمنا ہو کہو تو یہ کہے گا اے اللہ میری صرف یہی تمنا ہے اور میرا ایک ہی سوال ہے کہ مجھے دنیا میں پھر بھیج دیا جائے میں آپ کی راہ میں جہاد کروں اور پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں پھر شہید کیا جاؤں دس مرتبہ ایسا ہی ہو کیونکہ وہ شہادت کی فضیلت اور شہید کے مرتبے دیکھ چکا ہے اسی طرح ایک جہنمی کو بلایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم تو نے اپنی جگہ کیسی پائی وہ کہے گا اے اللہ بہت ہی بری اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا ساری زمین بھر کر سونا دے کر ان عذابوں سے چھوٹنا تجھے پسند ہے وہ کہے گا ہاں اے اللہ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے میں نے تو اس سے بہت ہی کم اور بالکل آسان چیز تجھ سے طلب کی تھی لیکن تو نے اسے بھی نہ کیا چنانچہ وہ جہن میں بھیج دیا جائے گا بس یہاں فرمایا کہ ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہیں اور کوئی ایسا نہیں جو ان عذابوں سے آپ کو چھڑا سکے یا کسی طرح کی مدد کر سکے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذابوں سے اپنے فضل اور رحم سے نجات دے آمین